اللہ تعالیٰ تم سے جو عمل والے ہیں اور جو شمل والے میں وعدہ کرتا ہے کہ وہ ان کو سرزمین میں, میں خلافت ادا کرمائے گا جیسا کہ اس سے پہلے کون کو بھی اس اور ان کے دین کو جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے جمع دے کر اور آج جس خوف کے عالم میں وہ جی رہے ہیں اس کو وہ امن سے بدل گیا پھر وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے اور اس وعدے کے بعد بھی جو ناشت نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ میری دانت سے نکل جانے والے ہوں گے قرآن کریم کی آیت کئی عرصے سے چل رہی ہے اور آج بھی میں چاہتا ہوں تو بات جو ادھوری لگے تو اس کو پورا کر بنا مناسب تھا کہ وعدہ جو ہے غلبے کا اسلام سے اور مسلمانوں سے دو گھنٹوں کے ساتھ مسلمان ہے اور ایک وعدہ یہ ملتِ یعنی مسلمان کا ویسے مسلمان کے نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے جو اسلام کے غلبے کا وعدہ اس عرائل کو ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جیسے اس سے پہلے دیکھو جیسا تھا کام دے چکا ہے اس oh, آیت کو ہم بہتر طور سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے اور سورہ سخت جو اس کے ساتھ آیت اس کرتی ہے اس کے حوالے سے بھی اور اس کا شان نزول بھی یعنی غزوہ آزاد کی بات جیسے میں نے فیاست کیا تیار کر لگی تو غزوہ آزاب میں یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف حروف کے خلاف تمام بھی دشمن تھے اکٹھے ہو جائے یہود تھے رفان کے قبائل قریش کے قبائل سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو کر آ گئے تھے. پوری طاقت متحدہ طاقت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف آئی تھی اور ہر طرح کی تھی یہ مخالفت آزاد میں ایسا بھی تھی کہ حضور اغبصر پر نفسیاتی حملے بھی کیے گئے تھے اس وقت جو ہے حضور اقبص نے نکاح کیا تھا جناب میں آپ کو یعنی پروینڈے کا موضوع بنایا گیا تھا مسلمانوں میں اندر انتشار بھی پھیلایا گیا تھا بنو قرضہ کے قبائل جو منافقین تھے وہ منافق مسلمان جو تھے ان کے ساتھ مل کر اندر سے مدینے کے اندر سے بھی مسلمانوں کو یعنی ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ باہر سے تو سارے مشرقہ ہی گئے تھے اور طاقت کا تناسب بھی بہت کم تھا مسلمان بہت کم تھے تین یا تیس کا تناسب تھا یعنی ایک دس گنے دس گنے تھے تو ان حالات میں بڑے اقتصادی پریشانیاں تھیں مسلمانوں کی اور ناکہ بندی بھی تھی مسلمانوں کی اس ٹائم سادی اور اس ان حالات میں یہ غزب آزاب ہوا اور غزبۂ اعذاب ہونے کے بعد جب اس میں شکست فاش ہوئی دشمنوں کو تو دو حضور اور نے اشار فرمایا تھا کہ اب آج کے بعد سے اسلام اور ملت اسلام فاتح بن کی جائے گی مغلور ہو گئی نہیں ہے. آج ہم بڑھیں گے آج ہم کے گول یہ ہم اشار فرمایا تو پھر یہ آیت نازی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تو غزب آزاب کے پس منظر میں نازی ہوئی آیت آذاب حزب کی جمع ہے کہتے ہیں لشکر کو آزابی نہیں بہت سے لشکر سارے کھٹے ہو کے آ گئے تھے مسلمانوں کے مقابلے اتفاق سے آج بھی ہم غزل آزادی میں اس وقت جو مسلمان و ملت ہے وہ ایک غزل آزاد کے ہی سامنے کر اس لیے اس آیت کے لیے ایک شائن رزول احمد دستیاب ہے اس وقت سمجھنے کے لیے تمام دشمن جو ہے اس وقت ہمارے خلاف سف آ رہا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ بھی اپنے کام پہ ہیں ہم بھی اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں اللہ نے ہمیں ایک ڈیوٹی پر اپوائنٹ کیا ہے ہمیں ایک منصب پر نافذ کیے گئے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن کریم نے بتائی ہے وہ یہ کہ دو بار یہ اٹھے اور دو بار گرے قرآن شریف کی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے اور آخر میں ان کا انجام جو ہے اس کو بتایا ہے چونکہ حضور اقبال نے مایا نا کہ اس امت کو سارے وہ حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئیں یہ ترمدی شریف کے حدیث ہے جناب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حزب نالی بن یعنی جیسے جوتی کا تلا بالکل ایک سا ہوتا ہے دونوں جوتی کے تلے ایسے بنی اسرائیل اور یہ عمد مسلمہ بالکل ایک سارے معاملات جو اس کو پیش آئے ہیں وہ اس کو بھی پیش آئیں گے اور جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے آزمائشیں بنی اسرائیل کے سامنے آئی ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے بھی آئے. اور جس طرح سے بنی اسرائیل کو اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اس طرح سے جی تو بنی اسرائیل کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں امت مسلمہ ابو ہم سمجھ سکتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آنے والا ہے تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا تھا کہ ہم تم کو دو مرتبہ دو مرتبہ جو ہے تم شرارت کرو گے لطف سید الفی العطیٰ کبھی اب دو مرتبہ سر اٹھاؤ گے دو مرتبہ ہم تمہیں جھٹکا دیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے کچھ جو تمہیں بالکل دیس نکالا دیں گے تمہیں برباد کر دیں گے فجاسو کو اور یہ ہو کر رہے گا اللہ تعالیٰ یہ ہو کر رہے گا بری سہیل سے کہا بیشو اللہ تعالی کہ انی فضلکم میں نے تم کو تمام جہان میں سب سے اونچی قوم بنایا ہے فضیلت بخشیت ہے تمہیں جو جو امت مسلمہ سے حضور اقدس کی امت سے کہا گیا وہ بنی سائذ بھی کہا گیا کنتم خیر امتن او خیر للناس یہ ہم سے کہا گیا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو جو ایک منصب پر ڈیپوٹ کی گئی ہے ایک منصب پر مامور کی گئی ہے تمام دنیا میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے ہم نے تمہیں معمور کیا ہے ڈیوٹی پر لگایا ہے اسی ڈیوٹی پر لگایا تھا بلی عصائی قبی اللہ تعالیٰ نے اور چونکہ وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے لہٰذا ان کو برطرف کر کے اور ان کا جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کو بھی برطرف کر کے خانہ کعبہ کو نیا قبلہ مقرر کیا گیا اور اس اسمت مسلم کو ایک نئی امت بنایا گیا تاکہ اس ذمہ داری کو اس جھنڈے کو یہ اٹھائے تو یہ قرآن کریم کا پندرہ پارا اس میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ قزینہ علاب علی عیسائی کتاب ہم نے بنی اسرائیل یہ بات لکھ دی تھی کتاب میں دو مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم بہت فساد میں پہنچاؤ گے بڑا سر اٹھاؤ گے فیضا جاواد علیہ اور اس کے بعد ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائیں گے جو بڑی طاقت والے ہوں گے اور وہ تم کو تمہارے ملک میں ہر طرف پھیل جائیں گے اور یہ ہو کر رہے گا پکانا بادما سما ردتنا قرض علیہ بنی اکث پھر تمہارا عرج کا دور آئے گا بہت تمہاری تعداد بڑھ جائے گی بہت تمہارا مال بڑھ جائے گا اب بڑی طاقت والے گا این احسنتم احسنتم کو ساتھ اچھے ہو تو اپنے لیے برے ہوگی تو اپنے لیے فیضا لی اسو جب پھر دوبارہ تم برباد ہو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے اور تمہاری مسجد بھی چھن جائے گی تمہارا گرو مارو تب دو مرتبہ بربادی اور دو مرتبہ عروج تمہاری تقدیر ہے یعنی حضور کی تشیح بابری جو ہے ایک مرسی اپیل ہے وہ تم اردو لیکن اگر تم پھر وہی غفلت کا راستہ اپناؤ گے تو ہماری طرف سے بھی عذاب کا راستہ پنشمنٹ کا راستہ اپنایا جائے گا یہ یہود جن کو آج کہتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ کا تو یہ دو وعدے اللہ کے پورے ہوئے پہلی بار جو ہے بنی اسرائیل برباد ہوئے اہل بابل کے ہاتھوں پورا سب ان کا پائدخ بھی چھن گیا نکال دیے گئے فلسطین سے بھی چھن گیا ان کا آشوریوں کے ہاتھوں سے برباد ہوئے چھ لاکھ لوگ ایک ہی دن میں قتل ہوئے اور تمام انہیں اہل بابل قبضہ کر لیا گیا جس کے بعد پھر ایک عروس کا دور آیا کافی عرصے تک ان کی شاندار تاریخ عروج کی رہی بنی اسرائیل اس کے بعد یہ قلدانی اور, اور بری طرح سے تحطیق کی کیے گئے سب کچھ چھن گیا بید المقدس وغیرہ بھی ان کا چھن گیا بعد میں جناب عمر فاروق نے اور مسلمانوں نے گیا اس دور میں ان کو ملا سارے حقوق بحال کی گئے ہوئے. تو دو مرتبہ تباہ پر بات ہوئی اب اللہ تعالیٰ اگر بنی اسرائیل سے ہم کو جو ہے مشابہ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ دو, دو مرتبہ دو مرتبہ زوال ہمارے تاریخ میں بھی پیش آنا ہے بری ساحل کا دو مرتبہ دو مرتبہ زوال تو پورا ہو گیا حضور کے اسٹیج اس ہے مودنا یعنی بربادی کا مکمل بربادی کا اسٹیج کہ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو ہم تم کو بالکل تباہ برباد کر دیں گے اسٹیج اس میں چل رہے ہیں یعنی مودنا جالنا جامل سے فائدہ نہیں اٹھایا ہمارے مسلمانوں کا دور تھا جب حضور کی کے سے تمام دنیا میں پھیلتے چلے گئے کوئی بھی ان کا کوئی پہاڑ کوئی دریا ان کا راستہ نہیں روک سکتی حضد الوداع سے جب روانہ ہوئے گھوڑوں کی پر بیٹھ کر تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں تھی جو ان کے گھوڑوں روک تیس چالیس سال میں تمام دنیا میں آنی طوفان کی طرح چھا گئی جغرافیہ بدل دیا تاریخ بدل دی دنیا لیکن اس کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کا دور زوال آیا برباد ہوئے پھر آفتے بازیاں ختم ہوئی اور بغداد کا سکوت ہوا اس کے بعد پھر دوسرا تاتاری کا تاریوں کا اتنا اٹھایا بارہ سو اٹھاون میں اسی بغداد میں اتفاق سے بغداد ہی مت رہا مسلمانوں کو دونوں بار زوال کا بغداد سے اس بارہ سو اٹھاون میں ہو گئے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا جو دور عروج آیا خلافت عثمانیہ تک یعنی ابھی سن انیس سو چوبیس تک بھی مسلمان جو ہے تمام دنیا میں عالمی اسلام خلافت برباد کی ہوئے مسلمان دورے عروج میں تھے تو اس طرح سے ہم اس کے بعد پھر زوال میں گئے دو مرتبہ ہمارا عروج اور دو مرتبہ ہمارا زوال ہو چکا ہے یعنی ہم اسی اسٹیج پر آ ہیں جہاں بنی اسرائیل آ گئے ہیں۔ اب صدیقہ اب اس وقت جو ہے ہم تمام دشمنوں کی عزت میں ہیں یہ ہم اپنے زوال کے دور سے تمام دشمنوں کا یعنی بنی اسرائیل سے ہم ٹیلی کرتے ہوئے جائیں تو آج ہم وہاں ہیں جہاں بنی اسرائیل جو ہے قلطانیوں کے ہاتھوں پھینٹنے کے بعد تھے آج ہم وہاں اس اسٹیج میں ہیں اللہ جہن مل کافی الادنان دونلعب الادنان دونلعب الادنان ابھی ہم عزاب اکبر نہیں دے رہے ہیں یعنی ہم ابھی سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن وہ تحت کرنے والا استیصال اور برباد کرنے والا ختم کرنے والا عذاب ابھی تک ہم نے نہیں دیا ہے نہ یہود کو دیا ہے نہ مسلمانوں کو دکتا. یہ جو ہے یہ تیم میں دو جو دونوں کام کر رہی ہیں وہ ٹیم چل رہی ہے یہ مسلمان جو ہے جیسا میں نے کہا ایک منصب کنٹریوٹ کیے ہوئے ہم ایک اللہ کے کلمہ سربلند کا کے بنی اسرائیل سے چھین کر ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے دین کے خادم بنے اور تمام دنیا میں اس کو سربلند کریں اور اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جیسے بنی اسرائیل کو سب کچھ دیا تھا من وسلوا دیا ان کو صحرائے سنائی میں تمام دو دولتیں دید تاکہ وہ یوں نہ کہہ سکیں کہ تیرین کو پھیلانے کے لیے وسائل ہمارے پاس نہیں تھے کلمہ سربلند کرنے کی جیسے اللہ نے ہمیں سونا دیا ہے ہمیں تیل دیا ہے ہمیں پیٹرول دیا ہے ہمیں تمام دنیا کے ابھی وسائل دیے ہیں گرم پانی دیا ہے ہاٹ واٹر دیا ہے دنیا کا بہترین آباد علاقہ دیا ہے ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اس منصب کو ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ریسورسز نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب اس کے بعد بھی اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے ہیں تو حقیقت میں جو سزا ہمیں مل رہی ہے وہ ہمارے جرم سے بہت کم کیونکہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہے اللہ نے سب کچھ ادا کیا ہے ہمارے پاس کیا آدادی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس کیا ملک نہیں ہے ہمارے پاس کیا سونا چاندی اور دولت کے ذخائر نہیں ہے کون سی شے ہمارے پاس نہیں اس کے ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ہے ہمیں دینے میں کوئی کمی نہیں دنیا جن چیزوں کو ترستی ہے وہ سب اللہ نے ہمیں دل کھول دے دی سب کچھ ہمیں ادا کیا ہے اب اگر ہم نے ڈیوٹی نہیں ادا کرتے ہیں تو ہم جتنی بھی سخت سزا پائیں کم اللہ کی طرف سے جتنا بھی سخت پنشمنٹ ہم کو ملے وہ کم ہے مانی آدمی ڈیوٹی پر ہے کوئی آدمی کانسٹیبل ہے پولیس کا یا سپاہی ہے فوجی ہے کسی ملک کا اور دشمن کی طرف سے لڑنے لگے اگر تو اس کو سخت سپاہی چوری کرنے لگے اگر تو ظاہر بات ہے کہ وہ کسی معافی کا مستحق نہیں ڈاکٹر جو ہے اگر تاؤن کی دوا بانٹنے لگے اور ٹاؤن پھیلانے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی انعام نہیں ملے گا اس کو محکمہ تو ہم اگر ایک منصب پر معمور کیے گئے ہیں اور ہم اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں تو ہم تو بڑی سزا کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا ہے اگر ہمیں تو یہ کرم ایک مرضی اپیل ہے اللہ کے رسول کا صدقہ ہو سکتا ہے جو, جو ہے یعنی اگر ہمارا وجود برقرار ہے اور اللہ تعالیٰ اگر شاہ کو ہری رکھے ہوئے تو شاید اس میں نئی قبلے پھوٹنے والی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہری رکھے ورنہ مستحق تو اس کے تھے کہ عزاب اکبر ہمیں دیا جاتا یعنی ہمارا استثال کر دیا جاتا ہمارا قلا لیکن حالات کی ترتیب سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ایک بار ہم کو وہ عذاب اکبر ان یہود کے ہاں سے نہ دلوائے گئے کیونکہ پچھلی قوم جو ہے اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو جیسا کہ یہود کو اللہ تعالی نے اس دور میں انکم ادنا کے تحت اللہ تعالی نے اس دور میں اپ دیکھیں کہ ابھی دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی ہٹلر نے جو ہے گیس چیمبر بنا منا کے کروڑوں کے لاکھوں کی تعداد میں ان یہودیوں کو ایسے ڈالا جاتا تھے یہ پٹکھوں پر لاشیں کی جاتی تھیں اور اس کے بعد کارٹ کے قطرے گھر کے کی اور اس کو جو ہے پورا ایک بننا کے نکال دیا تھا،, تھا بہت بڑی تعداد جو ہے برباد ہو گئی تو وہ تباہی جو اس لاسٹ میں ان کو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کے مطابق تو وہی منصب وہی ذمہ داری جب ہمیں دی گئی ہے تو یہ سارے مداحل ہم ہمارے پر بھی آنے ہیں اگر ہم ایک خطرناک بات ہے یہ لیکن ارشادات کی روشنی میں قرآن کریم کی میں یہ امت جو ہے اپنے آپ کو اس وقت اللہ کی ناراضی کا مستحق بنا چکی ہے اللہ کی ردامندی کا نہیں پوری دنیا میں ہمارے حکمرانوں کا کردار تمام دنیا میں دیکھیں پوری دنیا میں ہمارے جو حکمران ہیں جو ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں وہ دوسروں کی غلامی کرتے ہیں دوسروں کے غلام ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں وہ دوسروں کے نمائندے ہیں ان کے کوئی خاص فرق نہیں پڑا دام صاحب عراق سے چلے گئے تو کیا فرق پڑ گیا مان لیجیے کوئی بھی حکومت آ گئی وہاں کٹ عراق میں امریکہ کی تو کیا یہ واقعہ اس سے پہلے نہیں ہو چکا پورے گلف میں یہی یہ تو ہوگا کہ کٹبل کی حکومت آ کر امریکہ کے مفادات کے تحت جو ہے ماں کے تیل بیچے گی تو یہ واقعہ بہت دن سے ہو رہا ہے گلف میں یہ واقعہ بہت دن سے ہو رہا ہے تمام ہمارے حکمراں پوری اس میں جتنے بھی ہیں پورے علاقے میں پھیلے ہوئے کس نے اسلام و ملت اسلام کا ایمانداری کے ساتھ جھنڈا اٹھایا ہے اور کون اس فرد منصبی کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو پھر کیا اللہ سے دعائیں مانگنے کا یا اللہ کو اس کے وعدے یاد دلانے کا استحقاق اس قوم کو بچتا ہے کسی بھی طرح نہیں بچتا ہم جو ہے اس وقت جو ہے اپنے دشمنوں کی طرف سے ہیں اور اس میں اگر ہم اپنی اہلیت کا ثبوت دے دیتے ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہمارے لیے بحال ہو جاتا ہے اور اگر ہم اس اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو تم ذمہ داری نہیں ادا کرو گے وہ وعدہ ہے دونوں وعدے رکھے نا سب ناکامی کی صورت میں عذاب کا وعدہ ہے اور اس امتحان میں کامیابی کی صورت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے تو اس غزبۂ عذاب سے ہم پار نکلتے ہیں تو کس پوزیشن میں نکلتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وعدہ آخر کس روپ میں ہمارے لیے پورا ہوگا فی الحال تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے دس میں بھی اشارے دیے تھے کہ ہم سیاسی اعتبار سے بھی اس وقت ساری دنیا میں کابل ہیں جذباتی اعتبار سے بھی اور ثقافتی اعتبار سے بھی جذباتی اعتبار سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو تین جذباتی چشمے ہیں اللہ یعنی پرانی کریم اور محمد مصطفیٰ وسلم اور خانہ کعبہ یہ تینوں جو ہیں دشمنوں کی وقت ہیں یعنی چل رہی ہیں حضور اک وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ بنا کر مسلمانوں کے دل کو احترام نکالنے کے لیے اور حضور اک کے ارشادات اور آپ کی سیرت کو مسلمانوں کے لیے لائحم اللہ من دینے کے لیے پوری جی سازش ہے خان خود دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں. اس وقت ہمارے قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کو مسلمانوں سے مسلمانوں کی زندگی سے دور کر دیا گیا ہے وہی جو قرآن کے حاملین ہیں وہ خود دور کر رہے ہیں قرآن کی زبان تک کوئی نبی بنا دیا گیا ہے آج عرب ممالک میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ قرآن کی زبان نہیں اور فرینچ اور کاتم ملغوبہ کوئی قرآن کو جاننے والا تو اس زبان کو سمجھ بھی نہیں سکتا ایک سازش ہے بہت بڑی آج عرب عربی دارجہ جو بولی جاتی ہے عرب میں عربی فسحا ہے جس میں قرآن قریب ہے لیکن جو عربی دارجہ بولی جاتی ہے آج عربی کی زبان نام سے جو زبان بولی جا رہی ہے وہ قرآن کی زبان نہیں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس عالم اسلامی کو اس عربی زبان سے محروم کر کے قرآن کریم سے کاٹ دیا جائے وہ زبان بولی جا رہی ہے ہر جگہ تمام سرکاری محکموں میں بازاروں میں دفاتر میں جس کو آپ عربی سمجھتے ہیں وہ عربی نہیں ہے وہ انگریزی اور فرینچ اور مختلف کہ کئی زبانوں کا ملغوب ہے مجموعہ ہے اس کو عربی کے نام سے اپ جانتے ہیں وہ عربی نہیں ہے قران کریم کی عربی کو تو اجنبی بنایا جا رہا ہے جیسے اور کتابیں اور زبانوں کی کتابیں ڈیڈ ہو گئی مر گئیں جیسے لیٹن یعنی جیسے سریانی زبان نہیں رہی آرامی زبان نہیں رہی توریت کی جلد کی زبانیں نہیں رہیں وہ چاہتے ہیں قران کی زبان بھی اسی طرح ختم ہو جائے تاکہ جیسے یہ کتابیں داستانے پاری نہ ہو گئی ہے اس کو قرانی کریم بھی ہو جائے یہ سب کچھ سازشیں ہیں اور میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ پھر اسلام کو اسلام کے خلاف لڑانا اور مسلمان کو اسلام سے لڑانا یہ بھی ایک سازش ہے پوری دنیا میں جیسے ہمیں سمجھنا چاہیے حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی حق کو نہیں سمجھ سکتا جو بادل کو نہیں سمجھتا یعنی جسے جھوٹ کی پہچان نہیں ہے اسے سچ کی پہچان کبھی نہیں ہو سکتی تو اگر آپ کو اپنے دشمنوں کی پہچان نہیں ہے اور ان کی سازشوں کی پہچان نہیں ہے تو آپ اسلام کی غلبے کا راز بھی نہیں پہچان سکتے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے دشمن کس طرح سے ہمارے درمیان میں کام کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ اسلام کم مقابلہ اسلام سے کر رہے ہیں اسلام کو کوئی نہیں ہرا سکتا کفر کبھی نہیں ہرا سکتا اسلام کو اسلام کو ایک جعلی اسلام ہرا سکتا ایک نقلی اسلام آج تمام بادل نظریات کے اوپر ہمارے یہاں ایک پوری ٹیم موجود ہے علماء کرام کی جو تمام بادل نظریات کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں چپکاتی ہے ہر چیز کی جسٹیفیکیشن جاتا ہے قرآن کریم سے اور حدیث سے ہمارے ہاں جو ہے یہ ہوا کہ تمام جو نظام دنیا میں چل رہے ہیں سب کے لیے دلائل ہمارے لوگ فراہم کرنے میں لگے ہوئے جو سچے اسلام کو قرآن کو پیش کرنے والے ہیں وہ تو فدو کی زد میں ہیں ان کے تو بےچاروں کو نکلنا ہی مشکل ہے لیکن جو اسلام کو دھویات اور منڈی میں بیچ رہے ہیں ان کی چاندی ہے تمام دنیا میں اسلام کو اسلام سے متدد اسلام کے نام سے ہمارے وحیدین خان صاحب کے اسلام کے نام سے اسلام کا مقابلہ اسلام سے نہیں کرایا جا رہا ہے اسرار صاحب جیسے لوگ بیچارے جو اسلام کی سچی تعبیر پیش کرتے ہیں جوتی جٹھاتے بٹتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ان کو گٹھے کا بیام اور منور کا کرتا پہنے پھرے کوئی پوچھتا نہیں ان کو لیکن جب اسلام کو قابل فروخت میں بنا کے لے آئے تو شالے ہیں اور انعام ہیں اور کارے ہیں اور ہوائی جہاز ہیں اور بڑے بڑے دورے ہیں اور اعزازات ہیں سب کچھ ہے زمین کو بیچیے تو سب کچھ ہے تاریخ کچھ ہے سب کچھ مل ہے تو یہ ہے اسلام کو اسلام سے لڑانا یعنی ایک جعلی اسلام نقلی اسلام جس میں الفاظ اسلام کے ہوں لیکن اسلام کی اسپرٹ نہ ہو ایک تو ایک تو سازش ہے تمام جو چل رہی ہے اسلام کے اندر سے روح کھینچ لو جو مقامت کی ہے جو مقابلے کی اسپرٹ ہے وہ کھینچ لو ایک سازش پھر مسلمان کو مسلمان سے لڑنے کی سازش ہے تمام دنیا میں اب دیکھیں ٹرکی میں فوج, فوج اسلام لائے عوام اسلام کو پسند کیا عوام لائے 97% لوگ اسلام کے لیے وہ جو امریکہ جو جمہوریت کا علم بردار بنتا ہے اس نے یہ بار نظارہ دیکھا کہ ستانوے فیصد لوگ اسلام چاہتے ہیں لیکن وہاں کی فوج سے کچلوا دیا یہ ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑانا الشائد میں ٹھیک یہی ہوا کہ وہاں پر جو ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ اسلام کو, لوگوں نے وہ کو آگے بڑھایا وہاں بھی فوج نے کچل دیا اسلامی فوج نے یہ پاکستان میں ہوا پاکستان میں اسلام کے نام کو کے ایک فضا بن کر آئی تو فوج, فوج کو کھڑا کر کے کچلوا دیا یہ ہماری فوج کو ہمارے عوام کے استعمال کرتے یہ مسلمان کو مسلمان کے خلاف استعمال اور اسلام کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہر اسلام کے مقابلے میں ایک نیا اسلام پیش کرتے جالی اسلام پیش کر دیتے ہر چیز کو کاٹنے کے لیے یہ ایک ظاہر ہے اس کی ڈور اوپر سے ہلائی جاتی ہے اور پھر ثقافتی جیسے میں نے کہا نوجوان کے اندر سے اسپرٹ نکال دیجیے اور اسپرٹ, دیجی اور اسپرٹ ن... سب سے بڑا جو پرانا آئٹم ہے شیطان کا وہ وہی ہے عورت عورت اور برہنگی اور فواشی پرانا آئٹم جنت سے آدم کو نکلوایا اسی طرح سے اور برہنگی اور عورت کو استعمال کرنا یہ پرانا اسی کو استعمال کرنا شیطان دنیا میں ہمارے نوجوان کو برباد کرنے کے لیے جیسے میں نے کہا یہ کاسمیٹک کلچر ہے ملبوسات کا کلچر ہے کیسے کیسے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں کیسے کیسے فیشن ہو رہے ہیں کیسے کیسے کاسمیٹک سے استعمال کی جا رہی ہیں میک اپ ہو حرام کی تمیز سے بے ہماری خواتین جو ہیں حلال حرام کی تمیز سے بے اب ابھی اسی یعنی مارکیٹ میں جو لبسٹک اویلیبل ہے اس میں باقاعدہ خنزیر کی چربی استعمال کی جاتی ہے ہماری خواتین کو ہونٹوں پہ لگا کے فخر محسوس کرتی ہیں اب اس میں جو ہے حلال حرام سے آپ کے بعد کم سے کم رونمائی کا شوق تو پیدا ہو جاتا ہے جس نے دو گھنٹے میک اپ میں لگائے دکھایا کیوں نہیں وہ دوسرے کو اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا بھی خاص خیال نہیں رہتا یعنی ہر چیز کی کوئی باؤنڈیشن وہی آتی ہے نا یعنی ایک کے بعد دوسرے کانڈے جڑا ہوتا ہے ہر چیز سے پھر یہ کہ سیاسی سطح پر جو ہے ہم کو انوالو کرنا ہماری خواتین کو انوالو کرنا اس کے لیے ہمارے علماء کرام اتنے عقیل مند ہیں کہ خود مطالبے فرما رہے کہ تیس پرسینٹ ہماری بھی خواتین ہونی چاہیے تاکہ ہمارے گھر ہمارا کلچر جو اسلامی معاشرت سے دور ہو جائے یہ سب ثقافتی حملہ ہم ہمارے برائے ہم اپنے سوئی سے اپنا کرمند خود سی رہے دوسرے کو انہیں سینے پڑ رہا ہے انہیں ہمارے ہاتھ میں سوئی ڈور تھما دیا ہے اپنے کمن خود سیو تو ہم اپنے کمن خود سی رہے ہیں ہم خود وہ مطالبے کر رہے ہیں جس سے ہماری ثقافت مجروح ہو جائے ہم سیاست کی بند... سیاست کے اندر بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہماری جو عقل کل سیاست کے جو ہمارے ریش بارش اور بے ریش جتنے بھی رہنما ہیں وہ جو ہمیں سیاسی رہنمائی ہی دیتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں آزادی سے پہلے ہماری رہنمائی تو یہ تھی کہ ہم پہلے غلامی کرتے رہے پھر اس کے بعد انگڑائی لی انگریزی کی غلامی سے برہمن کی غلامی میں کچھ لوگوں نے دھکیل دیا ہمیں اب نئے دور میں پیدا ہوئے کچھ لوگ تو برہمن سے نکال کر ہریجن کی غلامی میں ڈالنے کوشش میں مقام قید بدل جائے ہمیں تو غلامی رہنا ہے ہمارے دانش کی سیاست یہ ہے کہ یہ نہیں تو وہ ہر روز بدلیے اپنا آقا اور آپ تو غلام کرنا ہے یہ بھیک کی سیاست بھی مانگنے. کہاں سے بھی اچھی ملے گی ہمیں کہاں سے ہمیں بھی اچھی ملے گی اور جہاں دیکھا کچھ دن کا غلامی کی اب کاگریس نے جب دلخور کے بھی نہیں دی تو آپ کسی اور در کو بھی مانگیں گے یہ دکھانے کے لیے آگے ٹڑی کی بت اتنا ہی تھا ہمیں تو بھی کھانے ہمارے پاس کوئی مشن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہے ہم کسی پیغام کے دائی نہیں ہے ہم دنیا کوئی پیغام نہیں دے سکتے ہم نے تو یعنی وہ بےغر دیگر ابھی اپنایا کہ جو نگیٹو پالٹکس بھی انڈیا میں کی ہم نے یہ کی دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ ہمیں یہ نہیں ملے گا ہمیں وہ نہیں ملے گا بھیگ کا ٹکڑا نہیں ملے گا تو ہم دوسرے در درپے چلے جائیں گے بہت دینے والے ہیں جیسے کوئی طوائف ہوتی ہے سرکاری نام نہیں دیں گے تو کوئی اور شوقین آ جائے گا میرے دروازے پر یہ یہ ہماری پارٹی کچھ نہیں کہ اسلح اللہ نے ہمیں کوئی ذمہ داری دے کے بھیجا ہے دنیا کو ہم بھی کوئی مینیفیسٹو دے سکتے ہیں ہم بھی کوئی دنیا کو پیغام دینے والے لوگ ہیں ہماری اپنی کوئی پہچان ہے کوئی وجود ہے اپنے حال کو اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیا ہے کہ آپ آئندہ تو آپ دیکھیں گے کہ جھوٹے وعدوں کی ووقز بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے جس کے سطح میں تھوڑے بہت آپ بگ جائے کرتے تھے اگلے اس اگلی بار تو آپ کو جھوٹے وعدوں کی ووقز بھی نہیں ملنے والی یعنی اپنے آپ کی وہ ہم نے کر دی یہ قوم کہاں سے کہاں پہنچا کسی اعتبار ثقافتی اعتبار سے اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور سب کچھ جو ہے تو اللہ کے قانون آپ یاد رکھے اللہ تعالیٰ افراد گناہ کو معاف کرتا ہے قوم کے گنا کو کبھی معاف نہیں یہ دنیا دار تو نہیں ہے دار ہے افراد کے لیے دار العمل ہے قوموں کے لیے دار الجزا ہے یہ قوموں کے لیے دار الجزا میں ہیں ہی آپ غلطی کی صدا اقبال نے تھا کہ فطرت افراد کو افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو باپ اللہ تعالی جو ہے قوم کے گناہوں کو maaf نہیں کرتا کبھی لیکن ہم بحثے مجموعی گناہ گار ہیں ہم بحثے مجموعی پوری دنیا میں گناہ گار ہمارے ہاں جو اسلام کے دعویدار بن کے اٹھے ان کو غیر مسلموں نے نہیں ختم کیا خود مسلمانوں نے ختم کیا نسلم میں کتنی پر اسلامی تحریک تھی انڈونیشیا میں کتنے جہاں بھی کیا مسلمانوں نے کیا مسلمانوں تحریک یہ ہمارے جمال عبد الناظیر صاحب تھے یہ ہمارے انور سجاد صاحب تھے برباد کرنے والے غلم و سدم کے طوفان توڑنے والے اللہ تعالیٰ کے قہر و غذب کو دعوت ہم نے خود دی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو چڑھا رہے تھے حقیقت میں. ہمارے عوام نے ان کے لیے دعائیں کروائی ہیں ان کے لیے جھنڈے اٹھائے ہیں اور صحیح اسلام کی بات کرنے والوں پہ لانتیں بھیجی ہیں تھوکا ہے اور ان کو سڑکوں پہ نکلنا مشکل کر دیا ہے یہ حقیقت <تصف> تو ایسی شکل میں یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہو رہا کبھی اپنے گریبان میں جھا کے دیکھا ہے کہ ہم کیا ہیں ہماری قوم نے پوری دنیا میں کیا ہم اس دورے زوال میں ہیں بالکل جس میں بری ساحلہ اسٹیج میں پہنچ گئے عذاب اکبر ہم اس وقت اس وعدے کے نہیں اس والے وعدے کے مستحق پہنچ چکے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس وعدے کو نہیں نا نا نازل کر رہا ہے ہمارے اوپر تو بی ایس صرف حدود اللہ نے فرمایا اے رسول چونکہ آپ ان میں ہیں اس لیے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ آپ صاحبان ہیں ان کا یعنی ہم آپ کی شان رحمت کے صدقے میں اگر ہیں بچے ہوئے یا پھر یوں یہ بہرحالی ذمے داری کو ادا تو ہمیں ہی کرنا ہے ہی ادا کرنا ہے تو یہ حالات ہیں جن حالات میں تو کب ہو یہ وعدہ یہ تو نہیں کہہ سکتا جس کے وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں وہ قریب ہے وعدے یا دور ہیں میں تم سے کہہ نہیں سکتا یہ تو اللہ کی حکمت اور اللہ کے بنا ہوئے ضابطے کے تحت یہ وعدے پورے ہوں گے جب بھی ہوں گے جیسے بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ یہ ہوگا ضرور اس کے امکانات تو ہیں امکانات اس لیے بھی ہیں کہ تمام حالات کے باوجود ایک بات آپ دیکھیں گے دو تین باتیں آپ دیکھیں گے آج کے نوجوان کی آنکھ میں ایک خواب ہے اسلام کی سربلندی تمام دنیا ہر جگہ ہر ملک میں اسلام اور ملت کی سربلندی کا ایک خواب ہے جن کے سینے دھڑک رہے یہ کیوں ہے کس لیے ہے یہ بھی کس نے بویا ان کے سیموں کہیں بھی دنیا میں ایک طاقتور اسلامی تحریک موجود ہے اس چراغ کو جلانے کے لیے دشمنوں نے کوششیں بہت کی لیکن بجا نہیں ہے چراغ انڈونیشیا ہاں میں ہے, ہے برے صغیر میں ہر جگہ ہے ترکی میں ہر جگہ ایک طاقتور اسلامی تحریک اس سے پہلے کبھی تاریخ کے کسی دور میں نہیں تھی اسلام کا شعور موجود ہے تمام دنیا کے اندر اور ملت میں ہم کا اور محبت کا ایک جذبہ بھی موجود ہے مرانے بہت کوشش کی ہمارے شیطان کے ایجنٹوں نے کاٹنے کی برادری کے نام پر قوم کے نام پر مسلک کے نام پر سیاست کی بنیادوں پر بہت کاٹنے کی کوشش کی لیکن حضور کچھ ایسا جھوڑ گئے تھے اس ملت کو کہ ہزاروں شیطان مل کر بھی ہرا نہیں سکتے ہمارے حضور کو آج بھی یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی دکھ ہوتا ہے کسی مسلمان کو اوپر تو پوری قوم ایک ساتھ روتی کاٹنے کی بہت کوشش کی مگر سب ایک ساتھ روتے ہیں ایک جسم ہونے کا احساس ہے اس ملت کو آج بھی یہ ایک مثبت مدد ایک پازیٹو اشارہ ہے اس بات کا کہ ملت مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے پھر اس میں اسلامی تحریک موجود ہے ہر جگہ اور پھر ایک بات اور دیکھیں گے آپ تمام دنیا اسلامی تعلیمات سے متاثر بھی ہو رہی ہے آپ کو عجیب سی لگے گی یہ بات میں کہوں گا کہ راس یا کشتراکیت یا سرمایہ داری یا جمہوریت یا جتنے بھی نظریات دنیا میں چل رہے ہیں حقیقت میں یہ اسلام سے مروبیت ہے یہ سوامی ایک بار کہا تھا لندن میں کہ ہمیں اسلام کو اگر ہرانا ہے تو اسلام کے ہی کچھ ہتھیار لینا پڑے گی یعنی جیسے کہ مورتی بوجہ کی پر لارت بھیجنی پڑے گی توحید کا نظریہ لینا پڑے گا تمام انسان برابر ہیں یہ نظریہ لینا پڑے گا یعنی اگر اسلام کو مقابلہ کرنا ہے تو اسلام سے ہی کچھ تعلیمات لینی پڑے گی چناچاریہ سماج بنا جس نے اسلام کی تعلیمات لی ایک ایسا خدا جو نظر نہیں آتا تمام انسان برابر ہے ذات پات نہیں ہے یہ سب چیزیں اسلام سے لی کیونکہ جانتے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ حق کا مقابلہ تو حق سے ہی ہو سکتا ہے بادری کو ہرا نہیں سکتا تو یہ تمام جو چیزیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کیمونزم نے کہا کہ سارے انسان مساوات ہے جمہوریت نے کہا کہ سب کو مشورہ دینے کا حق ہے یا کیپٹلزم نے کہا کہ بھائی ہر آدمی کو اپنی محنت کی کمائی کھانے کا حق ہے سارے, سارے انسانوں میں برابر کا نظریہ یا یہ اینٹ پتھر کے خداؤں کو ماننے کا نظریہ یا معقولیت یا نیشنلزم جو سوچ سمجھ کر کو کام میں لانے کی بات یا توحید کی بات جو دنیا میں آج ہے کہیں بھی تو یہ سر ہے اسلام کا یہ اسلام نے سکھایا کہ اللہ ایک ہے یہ اسلام نے سکھایا کہ دنیا ایک ہے انسان سارے برابر ہیں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتا یہ اسلام کی تعلیمات تھیں یہ کہ سب مفادات میں معاشی مفادات میں برابر کے شریک ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے کہ عجیر جو ہے مزدور جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے یہ اسلام کی تعلیمات تھیں اور ان کو لوگوں نے غلط طریقے سے انٹرپٹیٹ کر کے اس کو کبرزم بنا لیا یہ ڈیموکریسی بنا لیا کچھ بنا لیا حقیقت میں یہ اس کی غلط تعبیریں ہیں جھجکتا جھجکتا اسلام کی طرف بڑھتے ہوئے قدم اور آج جو یہ سوتا کہیں یاں, کی نام سے پھوٹ رہا ہے اور کہیں سہم کے نام سے پھوٹ رہا ہے مثال کے طور پر اور کہیں جمہوریت کے نام سے پھوٹ رہا ہے غلط روپ میں یہی سب مل کر جب سوتے ایک بنیں گے تو یہی اسلام کا دھارا بن جائیں گے یہی سوتے یہ جو ذہن جھجکتا ہوا معقولیت کی طرف جا رہا ہے اب آدمی نہیں جا رہا پیڑوں کو نہیں پوچھ رہا جانوروں کو نہیں پوج رہا آدمی کو بھوت پریت جناتوں جنات پہ یعنی بھوت پریتوں پہ ان چیزوں, ان چیزوں پہ آدمی یا دیو مالا پہ یقین نہیں کر رہا ہر آدمی آدمیس کر رہا ہے آدمی میں اسپرٹ آئی انکوائری پیدا ہوئی کس نے اسلام نے دی یہ سورج یہ چاند تحقیق ہو رہی ہے آج اس, کو اس کو ماتا نہیں مان رہا کوئی ابھی تک تو چیچک کو بھی ماتا کہتے تھے لوگ یہ تو اسلام نے سکھایا کوئی ماتا وادہ نہیں ہے بلکہ اس ریسرچ کرو سخر معافی سماج میں معافی لاؤ یہ زمین ماتا کہاں سے آئی یہ تو تمہارا پیڑتی ہے یہ تو کے آتی ماتا واتا نہیں ہے یہ سب چند نہیں بھی اب ماتا ہوتا تو اس پہ جہاز کے اتر جاتا جا کے اسلام نے سکھایا یہ سب تمہارے لیے تختی کا موضوع ہے عبادت کا موضوع نہیں ہے یہ سمندروں میں ڈبکی لگاؤ یہ آسمانوں میں چھلانگے لگاؤ یہ چاند اور سورج کو بجاؤ ستاروں کو تسخیر کرو یہ سب مخلوق ہیں لانے تمہارے لیے پیدا کی ہے یہ اسلام نے دیا یہ بلاک جو تھا مینٹل بلاک اسلام نے توڑا اس تو یہ جو آج دنیا میں آپ رو دیکھ رہے ہیں یہ اسلام کی بنا ہی رو اسلام نہیں کہہ رہے لوگ اس کو, اسلام کا نام نہیں دے رہے لیکن بڑھتا ہوا اسلام کی طرف ہے یہ تو پورا یہ سوچ کا جو دھارا بدل رہا ہے اسلام کی بتا ڈارشنس کے تحت یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن بالاخری انسان کی سوچ کو پہنچنا وہی ہے اسلام کی طرف جھجکتاوا اظہار ہے یہ مسلم قوم کی جو تیاری ہے یہ ساری اور یہ مسلم عوام کے اندر جو ذہنی بیداری ہے یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ اسلام کا مستقبل روشن ہے اور شکل کیا ہوگی اس کے اشارے بھی اللہ کے رسول کے ارشادات میں موجود ہے اس کی شکل کیا ہوگی آزان تو یہ ہماری نہیں نا ابھی پندرہ منٹ ہے اب میں حضور اقلقہ کی رشادات ہیں آپ نے رشاد فرمایا قرآن کریم کی برائیت سنائی تھی آپ کو پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آتشہ رقابت میں جلائے گا یہ تمہاری دشمن طاقتیں اپس میں خود لڑ جائیں گے اور یہ خود ایک دوسرے کو ظاہر ہے کہ آج تمام امریکہ کے معاشی مفادات یہود کے ہاتھ میں ہیں حدیث پاک میں خبر دی گئی ہے کہ یہود اور عیسائیہ اپس میں لڑ جائیں گے جب مسلمان مقابلے میں آئیں گے تو یہود عیسائی کے سوچنے میں مجبور کرے گا یہ چند لاکھ لوگ کیسا بیوقو بنائے پوری دنیا کو یہ طاقتیں آپس میں خود لڑ جائیں گے یہ اسلحہ کے تاجر آپس میں خود سوچیں گے بیٹھ کر اس دودھ کا ساری مکھن تو ہم نکل لیے جا رہا ہے سبرٹا ہمارے حصے میں آ رہا ہے یہ کب تک برداشت کریں گے یہ رال ٹپکانے والے دولت کے اوپر یہ برداشت نہیں کرے گی آپس میں خود لڑ پڑیں گے دنیا میں دو جنگ عظیم پہلے بھی انیس سو چودہ میں اور اس کے بعد یہ انیس سو پینتالیس تک یہ دو جنگ عظیم لوگ لڑ چکے ہیں پہلے بھی کروڑوں سانوں کو خون بہا چکے ہیں یہ پھر لڑیں گے اور لڑنے کے بعد نے دیکھا نہیں کہ اس سدی کے اندر بیسویں سدی میں دو واقع ہوئے سدی کے شروع میں انیس سو چوبیس میں اسلامی خلافت ختم ہوئی لیکن صدی کے آخر میں روسر وار کے ختم ہو گیا دو واقع ہوئے سدی کے شروعات میں اسلامی خلافت ختم ہوئی اور سدی کے آخر میں روس کا خاتمہ ہوا کیوں کسی صدی میں امریکہ کا خاتمہ نہیں ہو سکتا کیوں وہ ساری لگتا ایسا ہی ہے روس کے خاتمے سے پانچ سال پہلے کہنے والا پاگل مانا جاتا ہے روس ختم ہو جائے گا یہ کہنے والا لیکن کیسا کولپس ہو گیا ایسا بیٹھ, ایسا بیٹھ جاتی ہے زلزلے کے اندر. تو اس طرح سے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں بہت خان بہادر بنے ہوئے لیکن جب ان کا ڈنڈا دنیا میں گھومے گا تو ساری دنیا بے خردوں کی دنیا ہے کیا دنیا میں کوئی کوئی ضمیر نہیں جاگے گا کیا دنیا میں اس انٹرنیشنل گنڈا گردی کے خلاف کوئی محاذ نہیں بنے گا ضرور بنے گا یہ ہمیشہ جاری نہیں رہ سکتی ہے اس کا فال ہوگا البسکم شیام و بادہ باغ اسلام کو اسلام تو باقی رہے گا باقی رہے گی اس لیے کہ وہ فی الحال اس وقت ٹارگٹ وہی ہے روس کے خاتمے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے روس کے پاس نظریاتی طاقت ہی اسلام کے پاس بھی نظریاتی طاقت ہے آج پوری توجہ ادھر ہی ہے کسی کی طرف نہیں کیوں آخر اسلام میں کوئی جان ہے تبھی تو ہے مردہ گھوڑے کے کون لات مارتا ہے اور دوسرے کو توجہ کیوں نہیں دے رہے خالی مسلمانوں میں توجہ کیوں ہے؟ ڈر لگ رہا ہے نا ان سے وسائی عینی کے پاس ہے طاقت کے پاس ہے اس لیے تو ان کے خلاف مورچہ بندی ہے اگر یہ کچھ نہیں تھے تو ان کے خلاف مورچہ بندی کیوں تھی کیوں ہوتی تو ایسا لگتا ہے کئی بار کہ جیسے قوم ختم ہو گئی ہم مسلمان لگ رہے ہیں بہت دیوار سے لگ گئے جا کر لیکن اٹھارہ بارہ میں جب چنگیز خان نے حملہ کیا تھا تو بھی ہم دیوار سے لگ گئے تھے ایسا لگتا تھا کہ اس خاک سے کبھی دوبارہ اٹھیں گے نہیں لیکن خاک سے پھر اٹھے جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اقبال نے کہا رخ سے آفتاب ابرا گیا دورے گران خوابی تو یہ واقعہ کہاں ہوگا آئیے اٹھنے کا واقعہ ہمیں تو لگتا ہے جس اقبال علیہ اللہ نے فرمایا ہے اسلامی تھاٹ کتاب تھا کہ یہ واقعہ اسلامی خلافت کے ظہور کا اگر اٹھے گا تو اسی سرزمین سے اس میں آپ رہتے ان شاء قدرت نے پہلا چانس دیا تھا عربوں کو عربوں نے گوا دیا خلاوت عباسیہ دوسرا چانس دیا ترکوں کو خلاوت عثمانیہ اب اس کے بعد تیسرا چانس اللہ تعالیٰ جو ہے کیا جب ہے کہ بن فقیر کو دینا چاہتا ہے اتاب مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترک مانی ذہنی ہندی نقابی اقبال نے کہا شکوہ ترک اور پھر حضور کے شاضزاد ہندوستان کی طرف مجھ فرمایا تھا مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی آپ نے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی آپ نے شاید آپ نے فرمایا تھا میں اس امت کے لوگوں کو بشارت دیتا ہوں جنت کی جو ہندوستان میں اسلام کا ایجنڈا سبلند کریں گے باقی بخار شریف میں یہ باپ موجود ہے ہمارے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے حضور نے ہمیں فرمایا جنت ہے میں بشارت دیتا ہوں اور اتنی اہمیت کے ساتھ آ فرما رہے ہیں صحب حضرت صوبان کی حدیث ہے یا آپ شاد فرما رہے ہیں. اور پھر آپ ادھر سے ٹھنڈی ہوا یا آفرما رہے ہیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ خوراسان سے علم اٹھیں گے جن کو کوئی روک نہ پائے گا تو یہ خوراسان کی سرزمین یہی تو ہے بر صغیر کی سرزمین تو یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ یاد, آپ یاد کریں گے جب ترکی کی اسلامی خلافت منظم ہوئی تو دنیا میں کوئی نہیں رویا ہندوستانی مسلمانوں کے علاوہ سب زیادہ آنسو یہاں بہائے گئے خلافت کے اوپر اتنے آنسو نیشنل کاگریس نے بھی ان کو کیش کر لیا مہاتما گاندھی خلافت کا مومنٹ لے کے کھڑے ہو گئے اور کوئی خواب کی تلاش کی تو ہے جو اتنا آنسو بہاتی ہے اتنا سب زیادہ اس نے بہا ہے. یہ بر صغیر کی اور اسلامی طاقتوں کا تو یہاں ایک اسلام کی مطلب نئی تعبیر کی ضرورت ہے اس وقت ایک نیا پیغام دینے کی ضرورت ہے مسلمانوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے جب تک موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے آج ہم جیسے لوگ بات زیادہ لوگ سنتے نہیں ہیں زیادہ بھاؤ بھی نہیں ہے بھاؤ ان لوگوں جو تعبیر ڈنڈا کرتے ہیں یا جو کھالے لوٹتے ہیں یا جو رمضان میں رسید بوکی لے کے آتے ہیں وہ کاروں میں گھومتے ہیں ہم تو گھومتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے لٹھے کے بیام میں ہی رہتے ہیں ہماری کو پوچھتا نہیں ہے لیکن کبھی تو محسوس کریں گے آپ لوگ کہ کتنا فرق ہے کہ یہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کہتے یہ دیوبندی بدل نہیں کرتے یہ صرف اسلام کے غلبے کا ہی خواب دیکھتے ہیں یہ بدلے میں ہم سے کچھ مانگتے نہیں یہ سارے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ گروپ ہے جو بسم اللہ سے کچھ مانگ نہیں رہا ہے جو صرف قربانی دے رہا ہے اور جو دشمنوں کی بھی نگاہیں برداشت کر رہا اور جو ملت سے بھی کوئی حوصلہ افزائی پا نہیں رہا سمجھے آپ کچھ مل نہیں رہا ان کو ان کے پاس سوائے دولت خلوص کا اور کیا, کیا دے رہے ہیں آپ ان کو دن خان کروڑوں میں کھیل رہے ہیں بےچارے اسرار صاحب جو ہیں سلیپا پیرے پھرتے ہیں کون پوچھ رہا ان کو ایسے لوگ پوچھتا کون ہے ایک طرف سے تو وہ مطلب یہ کہ بادل کی مہربانیوں کا شکار رہتے ہیں دوسرے ملت کی مہربانیوں کا شکار رہتے ہیں ادھر فدوے جھیلتے ہیں کہیں نہیں اگر دنیا میں اللہ کے پاس بھی نے کچھ نہ ملے تو چارے بالکل گھاٹے میں ہی رہے دنیا اور آخر دو طرف سے گھاٹے میں رہے کیونکہ نقلی اور جالی اسلام کے اندر تو یہاں بھی مزے تھے وہاں بھی مزے تھے وہاں بھی جنت فٹ تھی یہاں بھی کاریں فٹ تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اور آپ جو ہے پھکوانے کے لیے پانی پڑوانے کے لیے اور لائن لگائے کھڑے تھے حضرتوں کے پاس لوٹے اٹھانے کے لیے ایسے نقلی لوگوں کے پاس لیکن سچے مخلص لوگوں کے لیے تو آپ کے پاس کچھ تھا نہیں تمام دنیا میں ملت لیکن کبھی تو یہ فرق محسوس ہوگا کہ انہوں نے لڑانے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے اسلام کے غلبے کی اور ملت کی بربہبودی کی بات کی کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کہ انہوں نے ملت کی سب کی دعائیں کچھ تو فرق ہے کہ یہ کاروباری لوگ نہیں کبھی تو آپ کا, آپ, آپ کا نوجوان آپ کا زمین آپ کا دل محسوس کرے گا یہی احساس ایک طاقتور تحریک کو وجود نقلی اور اصلی لوگ جو ہیں اپنے آپ برہ ہو جائیں۔ کون سچے ہیں اسلام کے لیے اور کون کاروبار کر رہے ہیں اسلام یہ جذبہ جب سچائی کے ساتھ ایک بار پیدا ہوگا اور جب آپ اپنے اصلی دوستوں کو پہچان لیں گے تو پھر یہ طاقتور تحریک اس وعدے پر پوری ہوگی جاتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سربلند فرمائے گا اور مجھے لگتا ہے شادی وہی سر زمین ہوگی یہی اقبال نے کہا تو صرف یہ, یہ کوئی طنز نہیں ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اے شیخ حرم رسم و رہے خان کہی چھوڑ مقصود سمجھ میری نوائے سہاری کا کسی بھی کوئی تنظ نہیں ہے مقصود سمجھ میری نوای سہاری کا اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری تا. تو ان کو سکھا سنگ شکافی کے طریقے مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری دل توڑ گئی ان کا دوستگیوں کی غلامی دارو کوئی سوچ ان کی پریشان ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیر پتا اللہ مسلی اللہ اللہ تعالیٰ اللہ بارن بارن.